بسم اللہ, الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا کم تولنے والوں کی خرابی ہے اللہ جی نئی وہ کہ جب اوروں سے ماپ لیں پورا لیں وہی نو اور جب انہیں ماپ تول کر دیں کم کر دیں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 سی بے شک کاسروں کی لکھت سب سے نیچی جگہ سجین میں ہے سی اور تو کیا جانے سجین کیسی ہے کتاب کت دکھت ایک مہور ہے یا یومئذ للمکذبین اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے اللہ جو انصاف کے دن کو جھٹلاتے ہیں میں یوں کے إِلَّا كُلُّ پل کی اور اسے نہ جٹلائے گا مگر ہر سرکشن کو جب اس پر ہماری آیتیں پڑھی جائیں کہے اگلوں کی کہانیاں ہیں کلا رانا کلو کوئی نہیں بلکہ ان کے دنوں پر زنگ چڑھا دیا ہے ان کی کمائیوں نے کل بے شک وہ اس دن اپنے رب کے دیدار سے محروم ہیں تم نار جفی پھر بے شک انہیں جہنم میں داخل ہونا تم میوں کون پھر کہا جائے گا یہ ہے وہ جسے تم جٹلاتے تھے ہاں ہاں بے شک نیکوں کی لکھک سب سے اونچا محل میں ہے وما اور تو کیا جانے الی کیسی ہے وہ مو ایک مہر کی یا ہے یہ مقرب جس کی زیارت کرتے ہیں ان بے شک نیک کار ضرور چین میں ہیں تختوں پر دیکھتے ہیں تو ان کے چہروں میں چین کی تازگی پہچانے کون میں رحی شراب پلائے جائیں گے جو مہر کی ہوئی رکھی ہے سیت مسل پسی متو اس کی مہر مشق پر ہے اور اسی پر چاہیے کہ للچائیں للچانے والے تسنی اور اس کی ملونی تسنیم سے ہے آئی نئی مو وہ چشمہ جس سے مقربان بارگاہ پیتے ہیں بے شک مجرم لوگ ایمان والوں سے ہنسا کرتے تھے وَإذا مروا بِهِمْ وزو اور جب وہ ان پر گزرتے تو یہ آپس میں ان پر آنکھوں سے اشارے کرتے و ادم کو جب اپنے گھر پلٹتے خوشیاں کرتے پلٹتے ام اور جب مسلمانوں کو دیکھتے کہتے بے شک یہ لوگ بہکے ہوئے ہیں نئی اور یہ کچھ ان پر نگہبان بنا کر نہ بھیجے گئے تو آج ایمان والے کافروں سے ہستے ہیں اد تختوں پر بیٹھے دیکھتے ہیں کچھ بدلہ ملا کافروں کو اپنے کیے کا